وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ اور ان کے سامنے سے ان کے لیے خاص کیے گئے خدمت گزار لڑکے گزرتے رہیں گے جو سیپ میں بند موتیوں کے مانند خوبصورت ہوں گے